ابراہیم اور قواعد اب اسماعیل اور یاد کروں جبکہ ابراہیم اٹھا رہے تھے ہمارے گھر کی بنیادوں کو اور اسماعیل باپ بیٹا دونوں لگے ہوئے تھے یہاں لگ جو قواعد آیا ہے اس کو نوٹ کیجیے قواعد قاعدے کی جمع ہے اور یہ بنیادوں کو کہا جاتا ہے اور اس میں اشارہ ہے حضرت ابراہیم اصل معمار اور بانی نہیں ہے کابے کے کعبہ بنایا ہے حضرت آدم نے ان اول بیٹھا گھر اب کیسے ممکن تھا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اور حضرت ابراہیم تک کم بیش جو ہے چار ہزار برس ہے عام اندازہ جو ہے تورات کا اگر آپ لگائیں تو کوئی مسجد نہیں بنی ہوگی کیا یہ پہلا گھر ہے پہلا وہ گھر خدا کا تو اس کی بنیادیں رہ گئی اتنی باقی وہ امتداد زمانہ سے اور چونکہ یہ سیلاب کا راستہ تھا سیلاب کی وجہ سے وہ سب یہ ہے دیواریں بہ گئی تھی صرف بنیادیں تھیں ان بنیادوں کو پھر بیت، یہ سورہ حج میں جا کر مضمون تفصیل سے آئے گا اب میں آئے گا کہتا ہوں آ چکا ہے حقیقت کے اعتبار سے اس لیے کہ یہ ساری مکی صورتیں ہیں جو نازل ہو چکی ہیں سورہ بقرہ سے بہت پہلے تو جب وہ ان بنیادوں کو اٹھا رہے تھے تو دعائیں مانگ رہے تھے ربنا تب نا تسمی ڈالی میں ہماری اس کوشش کو ہماری اس مشقت کو محنت کو قبول فرما باہر گھر بنا رہے ہیں پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے ہیں حضرت اسماعی کی عمر اس وقت لگ بھگ تیرہ برس ہے ہاتھ بٹا رہے ہیں رب اللہ تکبل من کا انتم العلیم رب ہمارے ہماری اس ہماری اس کوشش کو شرف قبول عطا فرما یقیناً تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے رب الا بجاللہ مجھے بین اور اے رب ہمارے ہمیں اپنا فرما بنائے رکھ نوٹ کیجیے ابراہیم کہہ رہے ہیں تو میں اور آپ اگر مطمئن ہو جائیں کہ میری موت لازمن حق پر ہوگی تو بہت بڑا دھوکہ ہے ڈرتے رہنا چاہیے اللہ کی پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے رب مجا اللہ اے اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھ ببن ضروریت نہ ہوں مت اور ہم دونوں کی نسل میں سے اٹھائی ہو برپا کی جو ایک امت جو تیری فرما بردار امت ہو وہ ارینہ مناسب کرا اور اے پروردگار تیرا گھر تو ہم نے یہ بنا دیا اب اس کے جو رسومات ہیں وہ ہمیں سکھا جو مناسب کے حج ہیں ارینہ مناسب اب کیسے حج کریں کیا آداب ہوں گے طباع کیسے ہوگا کیا کریں گے وہ تم آلینا اور ہم پر اپنی شفقت کی نظر فرما ان کا انتوام رحیم یقین تو ہی بہت ہی زیادہ توبہ کا کبول فرمانے والا اور شبکت کے ساتھ رجوع کرنے والا اور غم فرمانے والا رمبنا وبا شریم لسم المندیدار ہماری اس نسل میں اب کیونکہ ہماری نسل و ہے بنی اسماعیل بنی اسرائیل اسماعیل کی نسل میں سے تو نہیں ہے یہاں دونوں کی نسل سے وہ ہے تو وہ بنی اسماعیل ہماری اس نظر میں اٹھائی ہو ایک رسول انہی میں سے باہر کا نہ ہو کوئی مغیرت کا نبیت کا پردہ یہ نہ ہو وہ کیا کرے یتلو علیہم آیات کا. تیری آیات ان کو پڑھ کر سنائے محمود کتاب اور لکھوں اور صرف سنائے نہیں تعلیم دے انہیں کتاب اور حکمت کی صرف سنا دینا تو بہت آسان کام ہے سکھانا تعلیم دینا دلوں میں بٹھانا اور حکمت ذکی ہوں اور ان کو پاک کرے ان کا تسکیہ کرے ان کے دلوں میں تیری محبت اور آخرت کی طلب کے سوا کوئی طلب باقی نہ رہنے دے ان کا انتر عزیز الحکیم یقیناً پروردگار تو ہی ہے زبردست اور کمال حکمت والا ملت ابراہیم علگا منصف اور ایسا شخص کون سا ہوگا جو ابراہیم کے طریقے سے منہ مو موڑے یہ رغبت کا نظر بھی زبان میں دونوں طرف جاتا ہے رغبہ علا کسی شے کی طرف رغبت ہونا محبت ہونا میلان ہونا اور رغیبا ان کسی شے سے متنفر ہونا کسی شے سے عبا کرنا اس کو چھوڑ دینا وبئی ارملت ابراہیم اللہ منصفیہ نفسا سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو حماقت ہی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو اور کون ہوگا جو ابراہیم کے طریقے سے منہ مو موڑے استفاع نہ ہو پھر دنیا اور ہم نے تو اسے دنیا میں بھی پسند کر لیا تھا چن لیا تھا بھائی نہخر تین سوال اور آخرت میں بھی وہ ہمارے صالح بندوں میں سے ہوں گے اس کال لہو اسلم. اسلم رب اسلم اسلم ربلا جب جب کہا اس سے اس کے پروردگار نے کہ مانو میرا حکم اس نے کہا قبول ہے تیرا ہوں. یہاں تک کہ ذبح کرو بیٹے کو حاضر یہ آخری امتحان تھا آخری سو برس کی عمر میں ستاسی برس کی عمر میں دعائیں مانگ مانگ کر بیٹا لیا تھا اسماعی حضرت سارہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی اب وہ تیرہ برس کا تھا بازو بن گیا تھا اور اس وقت ضبح کرنے کا حکم آیا جب بھی کہا ہم نے مانو ہمارا حکم کانا اسلم تو ربلا اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کے اس کے کی بھی کرے وسا بحا ابراہیم و بنی یاقوب اور اسی کی وسیعت کی تھی ابراہیم نے بھی اپنے بیٹوں کو اور یاقوب نے بھی یا بنی وہ کیا کی نصیحت ہے میرے بیٹو ان اللہ الدین دیکھو اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند فرما لیا ہے کون سا دین فلا و تم مسلم اور دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت یہی بات آئے کہ سورہ عال عمران میں مسلمانوں سے کتاب کر کے تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا جب آدم کی یعقوب پر موت یہ درزی ترجمہ ہوگا تجہا یعقوب اور کارل بنی ہے بات آبود امین بادی حضرت یعقوب نے اپنے سارے بیٹوں کو جمع کیا بارہ کے بارہ اور مصر میں پہنچ چکے تھے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے جو سورہ یوسف میں ساری کہانی آئے گی وہاں انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا قال نے بنی ہے ماں تبودہ ممباد میرے بات تم کس کی پوجا کرو گے کس کی پرستش کرو گے یہ بات نہیں تھی کہ انہیں معلوم نہیں تھا لیکن یہ کہ ایک قول و قرار اور پختہ کرنے کے لیے قالون احبد کا با کا ابراہیم ابا اسماعیل اب اس نے کہا کہ ہم پوجیں گے بندگی کریں گے پرستش کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ آب کے آبا ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی اور یہ کوئی مختلف معبود میں یہ لا ہمارے لا وہ تو ایک ہی الہ ہے وہ لہن و ہم اس کے لیے اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں اسی کی فرما برداری کا اقرار کرتے ہیں دل کا امت ان یہ آج دو مرتبہ آئے گی اسی حکومت یہ ایک گروہ تھا انسانوں کا جو گزر گیا ابراہیم اسماعیل اسحاق یاقوب ان کی اولاد قدخلت. وہ گزر گئے لہا ماں کسبت و لم ماں <قصبتن> ان کے لیے تھا جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے ہوگا جو تم کماؤ گے یعنی یہاں کنرم سلطان بوتھ کا کوئی مقام نہیں ہے سب کے لیے اپنا عمل اپنا ایمان اپنی کمائی ولا کس الما کا لمل تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا جا کہ وہ کیا کرتے تھے تم سے پوچھا جائے گا تم کیا کر کے لائے ہو تو ہے پجرم سلطان مود تو را کے تم کیا ہو بھائی تو اپنی بات کرو باپ تمہارا سلطان تھا ہوگا کالو کو دسا رہتا تکن اس پس منظر میں اب ان کی خباصت کو نمایاں کیا جا رہا ہے کہ یہ تو تھی وسیعت ابراہیم کی اور یاقوب کی اور اس وقت کے یہود و سارا کا کیا رویہ ہے کالو کو سارا کا تدو وہی متحدہ بحال خدور کے خلاف یا تو یہودی انہوں نے کہا کہ یا یہودی ہو جاؤ یا نسلانی تو ہدایت پر ہو جاؤ گے کوئی بل ملت ابراہی محنیفہ کہہ دیجئے نہیں بل نہ ہم تو نہ یہاں پر محظوف مانیے بل نہ تب ملت ابراہیم حنیفا نہیں ہم تو پیروی کریں گے ابراہیم کے طریقے کی بالکل یکسوم ہو کر وما کا نہ من المشرقی پر وہ مشرقوں میں سے نہیں تھے کولو آ منا اب یہاں مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے دیکھو تم ان کے جو کچھ وہ کہتے ہیں اس کے جواب میں تم یہ کہو کولو کہو آ منا ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر وبا عمد الا اور جو کچھ نازر کیا گیا ہماری جانب وَمَا انزل الى ابراہیم ابا اسماعیل اب اساق و یعقوب اور جو کچھ نادل کیا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اساق اور یعقوب کی طرف وہ لسمات ہیں اور ان کی اولاد کی طرف وماعت یاسا و عیسیٰ اور جو کچھ دیا گیا اوسا کو اور عیسیٰ کو ہم سب کو مانتے دیکھیے ایک تفضیل کسی کو ایک کو زیادہ افضل سمجھنا دوسرے سے یہ اور بات ہے وہ تو سورہ عال عمران میں آئے گا تل کر رسول الفلاب مالا باد تفریح کی ہے کہ ایک کو مانے ایک کو نہ مانے ان رسولوں میں سے ایک کا انکار سب کا انکار ہے لالفین اللہ مسلم اور ہم نے تو اسی کی فرما کا کلادا اپنی گدن میں ڈال دیا ہے. فَإِن آمَنُوا منو مَا آمَنْتُم پھر اے مسلمانوں اگر یہ بھی ایماندار یہود اور نسارا بالکل اسی طرح جیسے تم ہو نو ٹھیک ٹھیک وہی دین اختیار کریں وہی راستہ جو کہ محمد کے ذریعے سے تمہیں دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم فائن تب وہ ہدایت پر ہوں گے فائن اور اگر وہ پیٹھ موڑ نما ہفی شکاق تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ زدم زدہ میں اور دشمنی کے اندر وہ مبتلا ہو چکے ہیں کا حم اللہ تو اے نبی آپ کے لیے ان کے مقابلے میں اللہ کافی رہے گا آپ فکر نہ کریں آپ کسی کم کسی کمپرومائز کی دعوت کی طرف توجہ نہ دیں کچھ دو کچھ لو کا معاملہ سوچے بھی ان کی مخالفتوں سے آپ مرعوب نہ ہوں ان کی دھمکیوں کا کوئی اثر نہ دے فصی کا اللہ کافی رہے گا آپ کے لیے ان سب کے مقابلے میں وہ ہوا سمی العالیم اور یقیناً وہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے ایسا نہیں ہے کہ اسے معلوم نہ ہو کہ آپ اس وقت کن حالات میں ہیں کیسی مشکلات میں ہیں کس طرح کی نازک صورتحال حال دن بہ جو ہے شکل بدل رہی ہے لیکن آپ قائم ہی یہ ہے جگہ جہاں پر خون پڑا ہوا ہے اس نسخے میں جو حضرت عثمان تلاوت فرما رہے تھے اور اس وقت باغیوں نے انہیں شہید کیا ہے ان کی روجۂ محترمہ نائلہ انہوں نے بچانا چاہا ہے تو ان کی انگلیاں کٹ گئیں اور خون جو ہے وہ فصا یکسی کا اللہ ان الفاظ پر وہ خون پڑا ہے وہ دھبا بھی موجود ہے وہ ہوا سمیر العلیم اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے سب اللہ مانی یہاں پر بھی ایک آپ کو محظوب ماننا ہوگا اخترنا شبغت اللہ ہم نے تو اختیار کر لیا ہے اللہ کے رنگ کو احسن من اللہ عابدون اور سے بہتر رنگ کس کا ہوگا اور ہم تو بس اسی کی بندگی اسی کی پرستش کرنے والے ہیں کو لتار جو نناف اللہ وہ ارب نا و رب نوین سے کہیے کہ کیا تم ہم سے حاد کر رہے ہو حجت بازی کر رہے ہو جگڑ رہے ہو دلیل بازی کر رہے ہو اللہ کے بارے میں وہ اربنا و ربکم وہ تو ہمارا رب بھی ہے تمہارا رب بھی ہے رب تو ایک ہے رب بھی ہے اس کا دین بھی ایک ہاں شریعتوں میں فرق ہوا تو وہ اربنا و ربکم ولا وکم امال رب تو ہمارا بھی وہ تمہارا بھی وہ البتہ ہمارے لیے ہوں گے ہمارے عمل تمہارے لیے ہوں گے تمہارے عمل نہ لہو مغل اور ہم تو اس کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لینے والے یہ ذرا تین الفاظ یہاں پہ نوٹ کر لیجئے یہ میرے اور آپ کے لیے لمحے چکریاں ہیں نہنو لہو مسلمون 136 سو چھتیس بھی آج اس پر ختم ہوئی ہم اس کے سامنے سرے تسلیم ہم کرتے ہیں ان میں سے تو ہم بھی شامل ہیں نہنو نہمبر ایک سو اڑتیس ہم اس کی بندگی کرنے والے ہیں اسی کی بندگی کرنے والے ہیں. تو صرف اسلام نہیں عبادت اور ٹوٹل عبادت ٹوٹل بندگی پوری زندگی میں اس کے ہر حکم کی پیروی اور اطاعت اس سے آگے بات آئی وہ نہنو نہ یہ عبادت اخلاص کے ساتھ نہیں ہے تو منافقت ہے اس عبادت سے کوئی دنیا کی منفاط پیش نظر نہ ہو سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے دنیا بنانا دنیا کمانا دین کو ذریعہ بنانا اس سے بڑی اور اس سے گری ہوئی کوئی حرکت اخلاص حضور نے فرمایا من منسلح یورائی فقت اشرکاوا منسامہ یورائی فقط اشرکاوا من تصدہ یورائی فقد اشرکا جس نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا اور جس نے صدقہ خیرات دیا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا نہو مخلسور نہن و لہو مسلمون نہل و عابدون آبدون نہل و لہو مخلص اللہ مربنا جال نامن ہوم اللہ ہم تو کون ابراہیم امر اسماعیل امر اساق اب یاقوب امر اسماط کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اساق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی تھے یا نصرانی تھے تم جو کہتے ہو کہ یا یہودی ہو جاؤ یا نصرانی تب ہدایت پاؤ گے تو ابراہیم یہودی تھے یا نصرانی اور اسحاق اور یعقوب اور یوسف اور موسا اور عیسا یہ کون تھے یہی بات آج مسلمانوں کو سوچنی چاہیے محمد الرسول اللہ ان کے اصحاب دیوبندی تھے یا بریلمی تھے یا حدیث تھے یا شیعہ تھے یا سنی تھے ان تقسیموں سے اوپر ہونے کی ضرورت ہے اللہ کے ساتھ اخلاص کا تقاضا یہ ہے ٹھیک ہے ایک فکی مسلک کے اعتبار سے ایک مسلک کی پیروی کر رہا ہے لیکن اپنے آپ کو اس سے آئیڈینٹیفائی کرانا اور اس مسلک کو مقدم رکھنا دین پر مسلک ہی کے لیے محنت اور مشقت اور بھاگ دور تبدیل ہو رہی ہے اسی کی یہ چیز بالکل اس اصل حقیقت کے خلاف ہے کہ جو اللہ کے دین نے ہمیں سکھائی ابراہیم ابا اسماعیل ابا یا کون اب اسماط اکالو حسارو تو ان سے کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے امن شہاد اللہ کان کھول کر سن لو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی ایک گواہی جو اس کے پاس تھی سے چھپا لیا تمہارے پاس گواہیاں ہیں وہ یہود جانتے تھے یہ اللہ کے رسول ہیں جن کے ہم منتظر تھے اس گواہی کو چھپائے بیٹھے ومن ممن من اللہ ومن اللہ اور اللہ ہر جس غافل نہیں ہے کہ اس سے جو تم کر رہے ہو تل کا گروہ مقدس جماعت تھی یہ جس کے یہ گلے سرسبت تھے یہ گزر گئے لہا ماں کسبت والا ماں کسب جو کمائی انہوں نے کی جو امن انہوں نے کمائے وہ ان کے لیے تمہارے لیے نہیں تمہارے لیے وہ ہوگا کہ جی تم کماؤ گے بلا تو سرون اماں اور تم سے ان کے عمل کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا تم سے سوال یہ ہوگا کہ تم نے کیا, کیا بارک اللہ علی ول کم فر قرآن رضیم و دفاانی میا کمبلایا